قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے لوگ سمجھتے ہیں قبر پر ہاتھ اٹھا کر ہم نے دعا کی یہ منع ہے کیا کہ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے میں حدیث موجود ہے اس باب میں کہ جس میں نصف شابان کا ذکر ہے اس فقیر کی ایک کتاب ہے مبارک راتیں اس میں ہم نے ان کو بڑے مدلل حوالوں سے نقل کیا وہ حدیث یوں ہے کہ جب شبِ برات دس و شابان یعنی پندرہویں شب جب آئیں تو اس دن باری نبی کریم علیہ السلام سلام کیشا صدیقی کے یہاں ٹھہرنے کی تھی یہ مسئلہ سمجھ لی تھی حضور علیہ السلام کی جو مختلف آزواج حضور علیہ السلام نے سب کے لیے ایک ایک دن مقرر کیا تھا آج میں تمہارے یہاں پرسوں کماری یہاں یہ ساری باریاں مقرر تھی محتقین کہتے ہیں کہ ایسا کرنا حضور پر واجب نہیں تھا ضروری نہیں یہ ایک کرم تھا حضور کا یہ مہربانی تھی کہ آپ نے سب کو وقت دیا ایک دن ان کی یعنی حضور علیہ السلام کے ٹھہرنے کی باری حضرت آشا صدیقہ خاں مکانی صدیقہ کی آنکھ لگ گئی جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضور بستر پر موجود نہیں اللہ اکبر اس کو بہت ایمان کے انداز میں ذہن میں رکھیے گا کوئی مخالفت کے انداز میں نہیں حضرت عائشہ صدیقہ کو بد تقاضائے بشریت یہ صیہو ہو گیا کہ آج تو باری میرے ہاں ٹھہرنے کی حضور کہیں عورتوں تشریف نہیں لے گئے آخر اخر عورت تھی خاتم دین تھی کا میری باری کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور نے لے, لے, لے یہ حضور کو تلاش کرنے نکلے جب تلاش کرنے کے لیے نکلے تمام امہات المؤمنین کے ہجروں میں ہجروں میں, میں, میں حضور کو نہیں پایا بکی شریف چلی گئی تو میں نے دیکھا السلام بکی شریف میں تھے اور آسمان پر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے تھے میں نے دیکھ لیا اب جب میں نے دیکھ لیا میری تسلی ہو گئی کہ میرے ساتھ نا انصافی نہیں ہوئی میں نے کیا جلدی جلدی دوڑتی ہوئی آ گئی اور آنے کے بعد بن کر کے ایسے لیٹ گئی کہ جیسے حضور کو پتا نہ لگے ساز چل رہا تھا سمجھ گئے؟ اچھا, تم یہ کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ نا انصافی کرے یا اس لیے تم دیکھنے کے لیے آئی تو اس کی راوی حضرت آشا صدیقہ ہیں جنت البتی میں ہاتھ اٹھا کر کے حضور دعا فرما رہے تھے لیکن ایک فرق آپ کے ذہن میں رہے میں آپ اگر کسی کے قبر پر جائیں تو فیض لینے کے لیے جاتے ہیں. ہو سکتا کوئی کم وقت یہ کہے کہ مولانا راج سوال کا جواب دیا یہ کیا کہے گا؟ کہ حضور علیہ السلام جنت البتی گئے کیا ان سے فیض لینے گئے میں اور آپ کو فیض لینے جاتے ہیں. مگر پیارے مستفیٰ اہل بتی کو اپنا فیض دینے گئے اس لیے جس نے کہا وہ غلط کہتا اچھا ایک بات اس میں اور رہ گئی جبکہ جب حدیث شریف میں قبر پر سبز ٹہنی رکھنے کی روایت ہے دعا مانگنے کی نہیں ہے بھائی یہ سبز ٹہنی رکھنے کی بات دوسری حدیث میں مانگ ہے دعا مانگنے کی دوسری حدیث میں ہے جو یہ بھی سیاح سکتا میں ہے دو قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی لی اور اس کے دو حصے کیے ایک حصہ اس قبر پر نصب کیا ایک حصہ اس قبر پر نصب کیا صحابہ کے پوچھنے پر کہ کہ نے نے ایسا کیوں کیا فرما میں نے دیکھا کہ ان دونوں پر عذاب قبر ہو رہا تو میں نے کیا کیا کھجور کی ٹہنی کو دو حصے کر کے آدھی یہاں نصب کر دی آدھی ان کی قبر یہ جب تک تر رہیں گی ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی عذاب میں کمی ہو جائے گی اور یہ کس گنا سے تھا فرما ایک ان میں چغل خور تھا اور ایک پیشاب کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا گناہ بھی بتا دیا اور فرمایا کہ جب میں نے یہ تہنی ان پر رکھی تو ان پر عذاب میں تخفیف ہو جائے گی یہ حدیث جہاں مشکا شریف میں آئی دنیا سنیت کے ترجمان شعیط محت شاہ عبدالحق الحق محدودی دہلی رحمت العالم اس حدیث کو نقل کر کے دکھا کہ یہ حدیث اس مسئلے کی اصل ہے جو مسلمان قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں جو پھول ڈالتے ہیں مسلمان اس کی اصل یہ حدیث ہے کیونکہ کھجور کی ٹہنی تر جب تک تر رہے گی اللہ کی حمد و سنا کرتی ہوگی تو پھول بھی تر ہوتے ہیں یا اللہ کی حمد و سنا کرتے ہوتے ہیں تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اسی بہاری شریف میں حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت بورا اعداد رضی اللہ عنہ حضرت بریدان نے اپنے سے پہلے یہ وسیعت کی کہ میرا جب انتقال ہو تو میری قبر پر کھجور کی ترشاک رکھنا یہ وسیع بھی کی جو حضرات اخبارات پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یوسف لدھیانوی صاحب سے ہمارا اس مسئلے میں و کتابت اور جنگ اخبار کے ذریعے سے مناظرہ ہوا اور یہ میں اتنے مجمع میں کہتا ہوں یوسف لدھیانوی صاحب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یہ تو شرک ہے اس زمانے میں آرمی کا دور تھا یوسف لدھیانی صاحب آرمی میں پہنچ گئے یا آرمی مدد ان سے کہا شاہ الحق کا کالم جو اس کے تمام سوالوں کے جواب میں تھا اگر یہ چھپا تو اس کے چھپنے سے لوگوں میں ہنگامہ ہوگا لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس لیے آرمی سے انہوں نے اس زمانے میں آرمی جو ہے وہ کرتی تھی سینسر انہوں نے سینسر کروا دیا مضمون ہمارا نہیں چھپا انہوں نے کہا کہ شاہ ترابلک جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین ان کی قبر پہ پھول کی چادر چڑھائی جاتی ہے میں کا کہا سنیے ابا پہلا حوالہ مفتی محمود مر تھے کم سے کم دو من پھول ان پر چڑھے ہوئے تھے جنگ اخبار کا پہلا سب ملازمہ فرمائی صاحب کا بینگلور میں انتقال ہوا وہاں سے جب ان کا جنازہ آیا اخبار میں فوٹو چھپا کہ پی آئی اے جہاں سے جب ان کا وہ تابوت اتر رہا تھا تو تابوت پر پھول کی چادر چڑی ہوئی تھی جب ان کو دفنایا گیا تو دفنانے کے بعد صبح کا جنگ اخبار دیکھ کہ دفنانے کے بعد ان کی قبر پر پھول کی چادر پڑی ہوئی ہے اور احترام الحق صاحب ان کے جن وہ ان کے لیے دعا کر رہے تھے مفتی محمود صاحب ستر, تقصر ستر تقصر کی تحریک میں داتا صاحب کے مزار پہ گئے اور داتا صاحب کے مزار پر پھول کی چادر چڑھائی اور حلوہ تقسیم کیا مفتی صاحب کا جب انتقال ہوا تو جرل صاحب اسپیشل تیارے سے ان کے شہر پہنچے اور مفتی محمود صاحب کی قبر پر پھول کی چادر چڑھائی راجہ زفر الحق جس وقت وزیر اطلاع بنے تو جناب انہوں نے کیا, کیا کہ یہ جب آئے تو بنوری ٹاؤن میں انہوں نے جناب بنوری صاحب جو ہیں ان کی قبر پر پھول کی چادر چڑھائی او یہ شاعر نے کہا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا کتنے سادہ لوگ ہیں کتنے متقی پرہزگار کہ بقول شاعر خلاف شرع ہمارے شعر تھوکتے بھی نہیں اور اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں یہ معاملہ ہے قبر پر پھول ڈالنے کا اور یوسف لدھیان صاحب نے بڑی بدیا نت کتنے مجمے میں ارض کرتا ہوں ان کی جو کتاب چھپی ہے سراط مستی تو سب سے پہلا جو ان کا سوال تھا اور ہمارا جواب وہ چھاپنے کے بعد انہوں نے اپنا پورا جو چھ آٹھ سفے کا جواب ہے وہ تو چھاپ دیا مگر اس کا جواب جو ہم نے دیا بدیانتی سے وہ جواب انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا جس سے کتاب پڑھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ مولانا ڈٹیر اور ہم میدان چھوڑ کر چلے گا نہیں پھر اس کے بعد ہمارا مضمون ضلح حسن بھوپالی صاحب اللہ تعالی ان کی قبر پر رحمت ودوان کے پھول برسائے انہوں نے اپنے تعلقات سے پھر جنگ اخبار میں خلیل الرحمان سے مل کر پھر وہ ہمارا کالم چھپایا تو یہ تھا قبر پر پھول ڈالنے کا مسئلہ